قوم نوحن نوح علیہ السلام کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا قال لهم جب ان کی ہم قوم نو علیہ السلام نے ان سے فرمایا اللہ تکون کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے ہنی لکم رسول امین بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں سچا رسول ہوں فتک اللہ تم اللہ سے ڈرو اور میری فرما برداری کرو اماین میں تم سے کوئی اجرت معاوضہ نہیں مانگتا اناوضہ یعنی ثواب تو میرے رب العالمین کے فضل پر ہے وہ عطا فرمائے گا فتح اللہ پس تم اللہ سے ڈرو اور میری فرما برداری کرو قالو وہ بولے انو مین اللہ کیا ہم آپ پر ایمان لے آئیں وہ ارزلول عقل ارزل حالانکہ آپ کی پیروی کرنے والے تو ذلیل لوگ ہیں نوزب اللہ مزال چونکہ کمزور اور غریب لوگ آپ پر ایمان لائے تو وہ غریبوں کو ذلیل سمجھتے غرور اس قدر زیادہ تھا اول اما علمی بیما کانو یا ملون آپ نے فرمایا کہ وہ جو کرتے ہیں مجھے اس کا علم نہیں مراد یہ ہے کہ وہ اپنے اعمال کے ذمہ دار ہیں کیونکہ یہ لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ جو لوگ آپ پر ایمان لائیں کسی مقصد کے تحت لائیں پھر بعد میں یہ کافر ہو جائیں گے اور آپ کو یہ لوگ بیوقوف بنا رہے ہیں تو آپ نے ورنہ مستقبل کا حالات تو اللہ جانتا ہے میں تو ان کے ظاہر پر یقین رکھتا ہوں ان حساب اللہ اعلی ربی لو تش ان کا حساب تو میرے رب پر ہے وہ ان کے دل کے معاملات کو جانتا ہے اگر تم سمجھتے ہو تو یہ باتیں تمہارے سمجھنے کے لیے کافی ہیں اس میں ہمارے لیے نصیحت ہے کہ نبی اگر توجہ کریں تو اللہ کی عطا سے یہ طاقت رکھتے ہیں کہ دل کے حال کو پڑھ لیں مگر آپ فرماتے ہیں میں توجہ اس پر نہیں کرتا اور اس طرح میں توجہ نہیں لاؤں گا ہماری نصیحت ہے کہ ہم بلا وجہ بدگمانی نہ کریں ہم بلا وجہ لوگوں کی باتوں سے غلط نتائج عکس نہ کریں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اکثر فرمایا کرتے کہ وہی کا سلسلہ بند ہو گیا ہے اب ہم لوگوں کے ظاہر کے مطابق فیصلہ کریں گے اور ان کے دلوں کو اللہ پر چھوڑ دیں گے اللہ ان کے دلوں کے حال کو جانتا ہے وما انا الْمُؤْمِنِينَ اور میں مومنوں کو ہرگز چھوڑنے والا نہیں ہوں انا اللہ مُبِينٌ میں تو صرف خلا ڈر سنانے والا ہوں قلوب بولے لم تن یا نو این علیہ السلام اگر آپ نے یہ تبلیغ دین نہ چھوڑی ل تکو نن منل ضرور برور آپ کو ہم پتھر مار مار کر ہلاک کر دیں گے آپ مرجوم سے ہو جائیں گے مرجوم کے معنی جسے پتھر مار مار کے ہلاک کر دیا جائے قل اور رب آپ نے عرض کی اے میرے رب ان قومی کا ضبول بے شک میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا ففتا بئی نیو بئی اے پروردگار میرے اور ان کے درمیان واضح فیصلہ فرما دے ندی اور, اور میرے ساتھ جو مومن ہیں انہیں نجات دے دے انجنا فل فل قل مشہور پس ہم نے نو علیہ السلام کو نجات دی اور ان کے ساتھ جو بھری ہوئی کشتی میں شریک تھے انہیں نجات دی ثم اغ بعد باد الباقین اور اس کے بعد باقی تمام لوگوں کو ہم نے غرق کر دیا ان نفی زلی کا لیا بے شک ان باتوں میں ضرور نصیت ہے نشانی ہے وما کانا اکثر اور ان میں اکثر مسلمان نہ تھے وہ ان غب کا لہ عزیز اور بے شک آپ کا رب ضرور غالب مہربان ہے اللہ رب العالمین ہمیں نور قرآرآن پاک سے منور فرمائے اور ایسا کرم کر دے کہ جن نیک بندوں کا ذکر کیا گیا خصوصاً جو ہم نے پہلا رکو سنا اس میں عبادت الرحمن کا ذکر ہے اللہ تعالی ان کی صفات سے ہمیں بھی مزین اور منور فرمائے